فہم یا مہون اولا اقلین لہم سلاضا وَإِنَّكَ فلاقرت الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ نعلیم سر نمل چونٹی کو کہتے ہیں سورۂۂم مکی صورت ہے نزولاً اڑتالیس نمبر صورت و کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے جب کہ یہ قرآن مجید کی ترتیب میں جب کہ ترتیب مصحفی میں یہ ستائیسویں نمبر پر ہے صورتِ شعراء کے بعد نظولاً بھی شع شعراء کے بعد ہے لیکن وہ اڑتالیس نمبر ہے اور ترتیباً بھی سور شعراء کے بعد ہے لیکن ستائیسو نمبر پہ دوسری بات جو ہر سورت کے آغاز میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے ربط مناسبت کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ اس صورت کو گزشتہ صورت کے بعد ذکر کیا گیا ویسے تو یہ صورت نزولن میں بھی اور ترتیباً دونوں شعراء کے بعد ہیں تو اسی وجہ سے دونوں کے درمیان مناسبت وہ واضح ہے پہلا ربط گزشتہ صورت کا آغاز ترغیب القرآن کے ساتھ کیا گیا تھا تو اس صورت کا آغاز بھی ترغیب الاقرن کے ساتھ کیا گیا ہے دوسرا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر دو سو چون میں یہ کہا گیا وہ اندھر آشی رت جو قریبی رشتہ دار ہیں تو انہیں ڈرائیں جی اپنے نزدیک لوگوں کو ڈرائیں جی اس صورت میں حشرات الارض سے حشرۃ سے اور حیوانات سے دو مثالیں اس پر ذکر کی جاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور اپنی قوم کی خیر خواہی وہ کی ہے ہد کی مثال بھی ذکر کی گئی ہے اور دوسری مثال نمل کی کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کی خیرخواہی وہ کی ہے تیسرا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر دو سو تیرہ میں ذکر کیا گیا دو سو تیرہ میں شرک کی ایک قسم کی تردید کی گئی نفی و فی فتع کہ پکار کے لائق کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جی اس صورت میں شرک اعتقادی کی جو مزید دو قسمیں ہیں تو ان کی تردید کی جا رہی ہے شرک فی العلم اور شرک فی التصرف کہ عالم الغیب بھی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں اور متصرف اختیار والا بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں چوتھا ربط یا گزشتہ صورت میں یہ آخر میں کہا گیا تھا وسیا غلوم قلبی ین قلیبون ظالم جو ہے وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے کہ وہ کس پلٹنے کی جگہ کو پلٹتے ہیں یعنی اپنی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے تو اس صورت میں ظالموں کا انجام ذکر کیا گیا ہے یعنی گزشتہ صورت میں بھی ظالموں کے انجام کے نمونے ذکر کیے گئے تھے یہاں پر بھی بعض واقعات پیغمبروں کے واقعات میں ظالموں کا انجام وہ ذکر کیا گیا ہے یا یعنی گزشتہ صورت میں جی اقوام مقزبہ کے احوال ذکر کیے گئے سات واقعات ذکر کیے گئے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس صورت میں ان کے مقابلے میں یہ ایک عورت کی مثال دی جا رہی ہے بلقیس نام ہے سبا کی مملکت کی بادشاہ تھی مملکت سبا کی بادشاہ تھی لیکن جب انہیں حق پہنچا تو فوراً وہ ایمان لائی ہیں ضد اور اعنات پر نہیں آئی بلکہ فوراً وہ عورت وہ ایمان لائی ہے تو اس صورت میں انقیاد کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ جیسے ہی حق پیغام پہنچا ہے فوراً ایمان لائی ہے یا گزشتہ صورت میں بلکہ سورۂ فرقان سے سورہ فرقان میں تبارکا برکت کے دعوے پر عقلی دلائل کثرت سے ذکر کیے گئے تھے کہ مبارک فیق الشن اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے صورتِ شعرا میں اسی دعوے پر دلائل نقلیہ ذکر کیے گئے پیغمبروں کے واقعات میں دلائل نقلیہ تو اب اس صورت میں چار واقعات میں اس کی دو علتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طرح گزشتہ دو صورتوں میں عقلی اور نقلی دلائل ذکر کیے گئے تو یہاں پر دو علتیں اس کی ذکر کی جاتی ہیں کہ صرف اللہ ہی خیر اور برکت ڈالنے والا کیوں ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور وہ متصرف ہے تو اس صورت میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ چونکہ غیب دان اللہ ہے اور اختیارات اس کے ہیں تو خیر اور برکت ڈالنے والا بھی اکیلے وہی ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 192 سے قرآن کی کامل تعریف وہ ذکر کی گئی قرآن کی کامل تعریف ذکر کی گئی اور اس کی حکمت ذکر کی گئی لکو منل المنظرین تاکہ آپ پیغمبر ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں تو اس صورت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پیغمبر آیت نمبر بہانوے میں پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے یعنی یہ کوئی مستحب بات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے وہ انعطلقرآن مجھے قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے فمن تداف انما یہ تدیل سے جو ہدایت حاصل کرے فائدہ اس کا اپنے لیے ہے اور جو منہ مو موڑے نقصان اس کا اپنا ہے تو یہ مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ قرآن بیان کرو تو مستحب کام ہے بیان کیا تو بیان کیا نہ بیان کیا تو کوئی نقصان نہیں, نہیں بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے وہ عمر تو انعتل القرآن اسی عمرتوں کے نیچے داخل ہے مجھے حکم دیا گیا ہے قرآن کے پڑھنے کا تو جب اللہ کے پیغمبر کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم ہمیں بھی ہے یا گزشتہ صورت میں سات واقعات کے ذمن میں ہلاک الجاہدین ذکر کیا گیا انکار کرنے والوں کی ہلاکت ذکر کی گئی تو اس صورت میں اس صورت میں آیت نمبر انسٹھ میں کہا جاتا ہے وکول الْحَمْدُ للہ جب دین کے دشمن تباہ ہو جائیں فسا امت اور المنظرین جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ بری بارش وہ ہوئی تھی وکول الْحَمْدُ للہ تو جو دین کے دشمن جب دین کے دشمن ہلاک ہو جائیں تو ان کی ہلاکت پر خفگی ظاہر نہ کرے بلکہ الحمد کہیں کہ شکر ہے کہ دین کے دشمن یہ تباہ ہوئے وقول الحمد اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ان سے جان چھوٹی کہ اور بھی بہت سارے ربط ہیں اور مناسبتیں ہیں امتیازات و وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں نہیں ہیں صورت ممتاز ہے نمل کے واقعہ کے ساتھ سورت کا نام بھی نمل ہے چونٹی کا ذکر ہے یہ سورت ممتاز ہے بے واقع نمل کے واقعے کے ساتھ اسی طرح اس صورت میں ہد کا تذکرہ ہے ہد پرندہ ہے اور وہ بلقیس کی سلطنت کے بارے میں اضرت سلیمان کو خبر لاتا ہے اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے مملکت سبا مملکت بلقیس کے واقعے پر بلقیس تاریخی روایات میں اس کا نام بلقیس آتا ہے تو اس کے واقعے پر ممتاز ہے قرآن میں یہ واقعہ کہیں اور پر نہیں ہے اور اس کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے تفصیل اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کے تذکرے پر کہ حضرت سلیمان نے جو خط بھیجا ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف صورتوں کے آغاز میں علماء کا ایک اختلاف ہے کہ آیا یہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اسی لیے عرب عرب سے جو قرآن چھپتے ہیں تو ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کا درجہ جو ہے وہ دیا ہے کہ اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ الحمد رب العالمین پہلی آیت وہ ہے لیکن یہاں پر تو باقاعدہ یہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسی طرح صورت ممتاز ہے حضرت صلی علیہ السلام کی قوم کے ان نو گنڈوں پر نو بدماشوں کے تذکرے پر اور اس میں اللہ کے پیغمبر جی ان کی قوم کے ساتھ بھی تشبیح ہے کہ قریش کے نو قبیلے اللہ کے پیغمبر کے خلاف دار و ندوہ میں جمع ہوئے تھے اور ان کے خلاف منصوبہ بنایا تھا تو سلمان علیہ السلام کی قوم کے ان نو بدماشوں اور نو سرداروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس طرح گزشتہ صورت میں, میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اسی طرح صورت ممتاز ہے مسل اللہ کی وضاحت پہ اس صورت میں مسل اللہ یہ بالکل بیسویں پارے کی پہلی آیت سے ام من خلقت اللہ تو یہ جو پانچ اقلی دلائل کے ذریعے مسئلہ الہ کی وضاحت کی ہے قرآن میں اتنی وضاحت مسئلہ الہ کی ایک جگہ پر وہ نہیں کی گئی نہایت ہی خوبصورت آیات ہیں مسلح الہ اپنے کلمے کے مطلب کو سمجھ لیں گے اسی طرح صورت ممتاز ہے قرب قیامت میں دابت الارض کے نکلنے پر کہ ایک جانور جو ہے وہ زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا تو کل تو صورت ممتاز ہے بے اخراجد بے قروج من الارض زمین سے ایک جاندار کے نکلنے کا قرب قیامت میں اور حدیث میں بھی پھر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اسی طرح صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے جنات میں سے جو سرکش سرکش جنات ہیں ان کی قوت پہ کہ اس میں ان کی قوت کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بلقیس کے استخت کو یہ پلک جپکنے میں وہ لے آتا ہوں تو وہ جو قوت العفریت من الجن ہے اس کا تذکرہ قرآن میں یہ کہیں پہ نہیں ہے جی اسی طرح اور بھی بہت سارے امتیازات ہیں دعو سورا سورت کا دعویٰ جی اس صورت میں دو بنیادی مقاصد ہیں یہ جی ایک مقصد اور دونوں کو شرک اعتقادی کی قسمیں ہیں ایک مقصد یہ ہے نفی و فی علم کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں وہ نفی و شرک تصرف اور شرک ف تصرف کی نفی کی جاتی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی متصرف نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی متصرف نہیں اور کوئی مشکل کشا نہیں یا با الفاظ دیگر یہی آسان الفاظ میں میں نے کہا اور عربی میں اس کی تعبیر ہمارے اساتذہ یوں بھی کرتے ہیں کہ نفی علم غیبی من غیر تعالی علم غیب کی نفی اللہ کے بغیر اوروں سے یہ اوروں سے غیب کے علم کی نفی و من و سلامت و اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو وہ یہ اللہ کی سلامتی کو محتاج ہیں کیا مطلب سلامتی میں وہ اللہ ہی کو محتاج ہیں اور اللہ ہی کے سامنے عاجز ہیں تو آسان الفاظ میں عالم الغیب بھی اللہ ہے اور اختیارات بھی اسی کے ہیں اس کے برگزیدہ بندے وہ بھی سلامتی میں اسی کو محتاج ہیں نجات دہندہ وہ ہے نجات دینے والا وہ ہے تو سورت میں دو مقاصد ہیں ایک ہے شرک فل علم کی نفی اور ایک ہے شرک تصرف کی نفی شرک فلعلم کی نفی پر دو واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنی عصا کا اپنی لاٹھی کا پتہ نہ چلا اور حضرت موسیٰ جب انہوں نے وہ پھینکی تو وہ سام بنا اور وہ ڈر گئے اگر حضرت موسیٰ عالم الغیب ہوتے تو وہ حرگز سے نہ ڈرتے اسی طرح حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے اور انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں آتا ہوں اور پھر وہ وہاں سے فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے حضرت موسیٰ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ اپنی بیوی سے یہ نہ کہتے بلکہ وہ کہتے کہ میں واپس آتا ہوں دوسرا واقعہ نفی علم غیب پر کہ کوئی عالم الغیب نہیں اللہ کے بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ سلیمان علیہ السلام انہیں پوری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن انہیں بالخیص کی مملکت کا پتہ نہیں چلا بلکہ ہد ایک پرندہ جو ہے وہ انہیں خبر لایا ہے ہد ہد جو ہے وہ خبر لایا ہے اور حضرت سلیمان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ایک خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے جی ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسی عالم الغیب نہیں ہیں حضرت سلیمان عالم الغیب نہیں ہے تو عالم الغیب کون ہے؟ تو آیت نمبر 65 میں ان دونوں واقعات کا خلاصہ یہ جی قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا کہہ دیجئے پیغمبر کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا دوسرا مقصد شرک تصرف کی نفی کہ اللہ کے بغیر کوئی متصرف نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اس پر بھی دو واقعات یہ ذکر کیے جاتے ہیں پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا آیت نمبر پینتالیس سے کہ حضرت صالح کو نجات میں نے دی حضرت صالح اور اس کے ساتھیوں کو میں نے نجات دی اور دوسرا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کا آیت نمبر چون سے کہ لوت کو بھی میں نے نجات دی لوت اور اس کے تابے داروں کو اور وہ سلامتی میں میرے محتاج تھے میں نے انہیں سلامتی دی ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں وقل الْحَمْدُ لِلَّهِ ہی وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى تو صورت میں یہ دو مقاصد ہیں اور ان دو مقاصد پر دو دو واقعات ہیں شرک فی العلم پر دو واقعات حضرت موسیٰ کا اور حضرت سلیمان کا اور شرک فی پہ دو واقعات حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت لوت علیہ السلام کا تو جب نہ پیغمبر عالم الغیب ہیں اور نہ ہی پیغمبر متصرف ہیں تو پھر متصرف کون ہے اور عالم الغیب کون ہے تو آیت نمبر ساٹھ سے دلائل اقلییہ جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ اصل میں ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور مسئل الہ کو یہ واضح کیا گیا ہے تو یہ سورت کا مقصد ہے ویسے اگر صورت میں جس طرح سورہ کہف میں ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور موضوع بھی وہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ ہے عمل صالح کا اگرچہ سورہ کاف کا مقصد ہم نے اور بیان کیا تھا لیکن اگر ضمنی طور پر ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اور مضمون کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کہف میں عمل صالح کا مضمون زیادہ تر وہ بیان کیا گیا تھا اس صورت میں ان مقاصد کے علاوہ کہ اگر آپ اس صورت میں ایک اور مضمون کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں علم کا تذکرہ ہے اس صورت میں علم کے فوائد ہیں اور جہالت کے نقصانات وہ ذکر کیے گئے ہیں یہ ساتھ اس میں ایک زمنی ایک فائدہ ہے اس صورت کو پڑھنے کا تو سورت کا دعویٰ اور صورت کا مقصد بیان دو مسائل کا دو مقاصد کا شرک فی علم کی نفی غیر سے اور اسی طرح شرک فی تصرف کی نفی غیر سے اور یہ ثابت کرتا ہے قرآن کے عالم الغیب صرف اللہ ہے اور متصرف یہ صرف اللہ ہے اور دونوں مقاصد پر دو دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں پہلے پر حضرت موسٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اور دوسرے پر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لط علیہ السلام کا پہلے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں اور دوسرے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں صورت کی پہلی چھے آیات بطور تمیید ہیں جن میں ترغیب القرآن بشارت جو ہے وہ قرآن کے ماننے والوں کو تخویف منکرین قرآن کو اور تسلی جو ہے وہ مبلغ کو وہ دی جاتی ہے اور آیت نمبر چھ میں یہ اللہ کی دو صفات وہ ذکر کی جاتی ہیں وہ ان نقلۃ الق القرآن ملت الحکیم اور بے شک اے پیغمبر آپ کو یہ قرآن دیا جاتا ہے بحکمت ذات اور علیم جاننے والی ذات کی طرف سے گزشتہ صورت میں اللہ کی دو صفات پر پوری صورت کا مضمون وہ بنا کیا گیا تھا عزیز اور رحیم پر اس صورت میں زیادہ تر مضمون ان دو صفات پر ہے حکیم اور علیم پر عالم عالم جاننے والا وہ ہے اور اسی پر یہ دو واقعات یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور صورت میں علم کا تذکرہ بھی ہے اور دوسری صفت حکیم وہ حکیم ہے اور وہ حکمت والی ذات ہے متصرف وہ ہے اختیارات اس کے ہیں اس صورت میں یہ جو دو واقعات ہیں تو وہ حکیم پر ہیں اور اللہ کے تصرف اور اللہ کے اختیارات پر ہیں تو پہلی چھ آیات یہ بطور تمید ہیں پایت نمبر سات سے یہ پہلا واقعہ یہ شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر چودہ تک جاتا ہے عالم الغیب اللہ ہے موسا نہیں دوسرا واقعہ آیت نمبر پندرہ سے حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ نے انہیں علم دیا تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ لیکن انہیں مملکت سبا کا پتہ نہیں تھا بلقیس کی سلطنت کا پتہ نہیں تھا اور وہ عالم الغیب نہیں تھے تو یہ دوسرا واقعہ ہے اور اس کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں اور پھر آیت نمبر 45 سے تیسرا واقعہ نفی و فی تصرف پہ پہلا واقعہ حضرت صالح کا آیت نمبر 45 سے 53 تک نجات میری نجات کو وہ محتاج تھے میں نے سلامتی دی اور دوسرا واقعہ آیت نمبر چون سے ادرت لوت علیہ السلام کا کہ میں نے انہیں نجات دی اور وہ سلامتی میں مجھے محتاج تھے اور ان دونوں کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں پھر آیت نمبر ساٹھ سے دلائل اقلییہ جو ہیں وہ شروع کیے جاتے ہیں مسئلِ الٰ پر اور عجیب انداز میں قرآن نے مسئلِ الٰ کی وضاحت کی ہے اور پھر اس کے بعد بعض دلائل جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں قیامت کا تذکرہ وہ بھی کیا گیا ہے اور پھر صورت کے اختتام میں تخویف اور اسی طرح قرآن کی ترغیب جو ہے وہ دی گئی ہے تو یہ صورت کا مختصر خلاصہ تھا انشاءاللہ اللہ کل ان آیات کو پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین